ایک صحابی گانا گانے لگے تو دعا پڑھنا بھول گئے جب کانے کے دوران یاد آیا کہ میں نے تو دعا نہیں پڑھی فوراً درمیان میں اللہ کا نام لیا پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے صاحبہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب آپ کیوں مسکرائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دعا نہیں پڑھی تھی تو شیطان اس کے ساتھ گانے میں شامل ہو گیا تھا جب اس نے دعا پڑھ لی تو شیطان نے سارا کانا کہ کر دیا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 اب اس کے پاس اللو کا یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے چھوڑے پھر اپنی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس کو ٹرین کیا ہوا ہوتا ہے جسے کبوتر ہوتا ہے تو اس عمل کے پاس جو کہ جاتا ہو ہے کہ آپ الو لے آئے میں اس کو ذبح کر کے اس کی خون سے تمہاری تویز لکھوں گا بندہ پریشان حال ہو کر ڈھونڈھتا رہتا نہیں ملتا تو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 طلباء کو چاہیے کہ وہ شریعت متحرک کی پابندی کرے عاملوں کے پیچھے باغ لی کے بجائے شریعت متحرک کی پابندی کرنی چاہیے اور سنت و سم سن دعاؤں کے کا معمول بنانا چاہیے اگر کوئی بندہ مسنون دعائیں بول جائے موقع پر یاد نہ ہو تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے دعا یاد نہ کرنا ایک مصیبت ہے اور موقع پر یاد نہ آنا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے تو خوب فکر مند ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگے علاج کے طور پر ہمارے مشائق چند طریقے بتا ہے دو طریقے بندہ عرض کرتا ہے ایک طریقہ یہ کہ جو کام جی شام کے وقت سوچے جس جس کام کی دعا نہیں پڑی اس کام کی دعا اب پڑھ لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو کام دوبارہ کرنے میں کوئی قباحت نہ ہو نقصان ہو تو وہ دوبارہ کرے مسجد میں داخل ہو گیا تھا بائیں پاؤں سے داخل ہو گیا تھا یہ دعا بول گیا تھا تو نکل کر دوبارہ دائیں پاؤں کے ساتھ دعا پڑھ کر داخل ہوا گھر میں داخل ہوا تھا دعا نہیں پڑی تھی تو دائیں پاؤں کے ساتھ دعا پڑھ کر داخل ہو اس طرح جب عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے السلام علیکم